کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں طرح طرح کے رنگ اور ڈیزائن ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں یعنی اللہ نے یہ دنیا یہ کائنات رنگین بنائی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دل میں آ جاتا ہے اللہ کی بڑائی ان کے دل میں آتی ہے تو انہیں پھر اللہ سے ڈر لگتا ہے جو جتنا جاہل اور غافل ہے وہ اتنا ہی ڈرنے سے دور ہے بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقام السلات اور نماز قائم کرتے ہیں وہ انفکوم عمار ذخنا اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا صرم ولانیہ چھپا کے بھی دکھا کے بھی کھلے چھپے یارجون تجارت وہ یقیناً ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا ہر کوئی نقصان نہیں ہوگا کامیابی کا کتنا بہترین نسخہ بتا دیا گیا اللہ کی کتاب کی تلاوت اور تلاوت سے مراد صرف لفظی طور پر نہیں پڑھنا بلکہ اس کے معنی کو جاننا نماز قائم کرنا اللہ کے دیے ہوئے رسک میں سے خرچ کرنا یہ ایک ایسی تجارت ہے ایک ایسا بزنس ہے جس میں ہنڈریڈ پرسینٹ نفع ہی نفع ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ اس تجارت کو اپنے فائدے میں کر لے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پرائرٹی پر رکھے جب اللہ کی کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو براہ راست رہنمائی ملتی رہتی اچھے اور برے کا فرق پتہ چلتا رہتا ہے اور اس طرح انسان صحیح رستے پہ چلتا رہتا ہے نمازوں کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ سے صدقہ خیرات سے اس کے خطاؤں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے لہٰذا ایسا شخص جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بن چکا ہوگا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپائے سب کام اس لیے کیے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وہی کے ذریعے بھیجی ہے یعنی قرآن وہ حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے تما رتن الب پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا کس کو اللہ ویفن عباد جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آپ, کی امت، آپ کی اس کتاب کی وارث ہے. انبیاء مال و دولت ورثے میں نہیں چھوڑتے ان کی وراثت علم ہوتا ہے یہ کتاب آپ نے وراثت میں چھوڑی جو ہمارے لیے اب لازم ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں اور اس کی قدر دانی لیکن امت تین طرح کی ہے ظالم الفسی ان میں سے کوئی تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے یعنی وہ اپنا حق نہیں دے رہا جو اس کو چاہیے تھا کہ کتاب میں سے دے یعنی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے وہ منہم اور ان میں سے بعض بیچ کی راہ چل رہے ہیں یعنی کچھ کر لیتے ہیں کتاب کے مطابق اور کچھ نہیں وہ منہ بلخی رات بزن اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نیکیوں میں اللہ کے عزت سے دوڑ لگانے والے ہیں آگے جانے والے ہیں انہیں کوئی حکم پتا چلتا ہے تو فوراً عمل کر لیتے ہیں اور اس خیر کے کام میں آگے آگے بڑھنے والے ہیں الفضل یہی بہت بڑا فضل ہے وہ دوڑتے دوڑتے جنتوں میں جا پہنچیں گے جنات تو ادنی ادن کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے یو ہلفی بن اسلوا وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا یعنی انسان کی تمنا دنیا میں کیا ہوتی ہے کہ یہ زیب و زینت کی چیزیں اس کو نصیب ہوں دنیا میں ایسی آرائش اور ایسی خوبصورتی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے لیکن ہر ایک کو ملتی نہیں جو اس کی چاہت کے مطابق ایسے لوگ اگر یہ کام کریں اس کتاب کا حق دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو دنیا تک لے کر جائیں تو ان کے لیے ایسا خوبصورت انجام ہے وہ لباس حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا اب یہ جو تین قسم کے درجے ہیں لوگوں کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں کیے کیلکولیشن نہیں کی بس جو حکم سامنے آیا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر لیا وہ صرف یہ نہیں دیکھتے رہ گئے کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ نفل ہے نیکی کا موقع پایا اور اسے کر لیا اور جو بیچ کی راہ رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا لیکن ہلکا محاسبہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو وہ حشر کے طویل عرصے میں روکے جائیں گے یعنی وہاں انتظار کرنا پڑے گا ان کو انہیں کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا پھر آخر میں یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا وقال وہ کہیں گے اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا اور بالآخر ہمیں نجات دے دی ان رب بنا لغفورن شکور یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا قدر فرمانے والا ہے اللہ دار المقامت بن فضلی جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ لا ٹھہرایا لا مسنا نَا ہاں نہ صبن یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی وہ لائم نَا فی لُغُوب اور نہ ہمیں یہاں کوئی بوریت نہ کوئی مشقت نہ کوئی تکان و لدی اس کے برکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم نہ رو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لاقدہ الحمت نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائے یعنی ان کا قصہ نہیں پاک کیا جائے گا نہا اور نہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی تدالک نجزی کو اسی طرح ہم ہر نا شکرے کو جزا دیں گے جس نے اللہ کی بات نہیں مانی اللہ کے احکامات کی ناقدری قدری کی پھر قیامت کے دن وہ اس انجام سے دوچار ہوگا وہ ہم یسری اور وہ اس میں چیخیں گے چیخ چیخ کے کہیں گے رب اخرجنا اللہ ہم کو یہاں سے نکال نعمل صالحا ہم کوئی اچھے کام کر کے آئے غیر اللہ کنہ نعمل ان کاموں کو سوا جو ہم کرتے رہے یار تو ہمیں اس مصیبت سے نکال اس جہنم سے نکال تاکہ اب ہم اپنی اصلاح کر کے آئے اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کی اس مشکلوں کا آسان نہیں کریں گے بلکہ فرمائیں گے اولم نعمرکم کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی ما یہ تکر من ہی کہ جس میں جو نصیحت لینا چاہتا تھا نصیحت لے سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے ساٹھ ستر سال تک زندگی عطا فرمائی ہو اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے پاس کوئی بہانا نہیں رہ جاتا کہ میں اچھے کام نہیں کر سکا وہ جا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا اللہ نے ساری حجت تمام کر دی لیکن تم نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا پس چکھو فمال الظالمین من نصیر ظالموں کا آج کوئی بھی مددگار نہیں ان اللہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پشیدہ چیز سے واقف ہے وہ تو سینوں کے بھیت تک جانتا ہے سب کا پتہ ہے کہ کون کہاں مستی کر رہا ہے کون کہاں اللہ کی بات نہیں مان رہا اور نہیں ماننا چاہتا وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا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 اللہ کے سوا تم جس کسی کی طرف بھی متوجہ ہوتے اس سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو اور اس سے تم مدد چاہتے ہو بتاؤ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے بنایا کیا ہے؟ وہ کس چیز کے مالک ہیں یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے ان کے پاس کون سا اختیار ہے اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھیے کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کے دی کیا اس بات کی کوئی اجازت ریٹن ہے ان کے پاس جس کی بنا پر یہ اپنے شیر کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہو نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جان سے دیے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے ورنہ اس شرک پر تو زمین آسمان پھٹ پڑے اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں ویسے جب زلزلہ آتا ہے اگر اللہ تعالی اس کو روکے نہیں کوئی ہے روکنے والا کوئی کو ہے کنٹرول کر سکے کوئی بھی نہیں تو اسی طرح اگر آسمان ٹوٹ کے گرنے لگے تو کوئی ہے جو اس کو تھام لے کے نہیں یہ چھت نہ گرے ہم پر بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے کہ تمہارے ایسے بڑے بڑے کرتوت دیکھ کر اور ایسے گنا دیکھ کر بھی معاف کر رہا ہے مہلت دے رہا کہ شاید تم درست ہو جاؤ اصلاح کر لو یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راج راست پہ ہوتے مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کی آمد کے ان اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا انہوں نے ماننے کی بجائے ان سے دوری اختیار کر لی یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے حالانکہ یہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے یعنی جیسے وہ المینیٹ کر دی گئی ان کو تباہ کر دیا گیا تو یہ بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہیں یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ سرکشوں کا انجام ایک ہی جیسا رہا اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا انہیں یعنی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات دیکھ کر سبق لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اللہ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کسی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے پھر جب ان کا وقت آ پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا ان کا حساب لے لے گا سورت یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ياسين ياسين والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے حکمت سے لبریز انك لمن بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں آپ کی رسالت پر یہ قرآن گواہ ہے جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے جو آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے اللہ سے مستقیم بالکل سیدھے رستے پر ہیں اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں تنزیل العزیز الرحیم عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ کتاب جو ایک طرف زبردست بھی ہے اور دوسری طرف رحم فرمانے والا لتن درا قوما کس لیے آئی ہے یہ کتاب تاکہ تم ایک ایسی قوم کو خبردار کرو ما آباؤهم جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑے رہے فهم غافلون تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کبھی ہدایت آئی نہیں اس لیے یہ سیدھے رستے پر نہیں تو آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی اس غفلت سے ان کو جگائیں لیکن یہ لوگ جاگنے کا نام نہیں لیتے لقد حقل قلو والا اکثر ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے یعنی انہوں نے ہٹ دھرمی شروع کر رکھی ہے اور نصیحت میں کانی نہیں دھرتے اس لیے ان سے ایمان لانے کی توقع بھی نہیں ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے گردن میں جب توق ہو تو انسان جھک نہیں سکتا اسی طرح ان لوگوں کے اندر جو انا اور تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ سچی بات کے آگے جھک نہیں رہے بات نہیں مانتے تکبر کا شکار ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان کے اندر کی اکڑ ایسی ہے ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اس لیے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ایک ان کے پیچھے کھڑی کر دی ماضی کی قوموں سے کوئی سبق نہیں لے رہے اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہٰذا ان کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی فهم پھر وہ اب دیکھتے نہیں ہیں وہ سوا انم اور برابر ہے ان پر اندر ہاں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں خبردار کریں یا نہ کرے لائیو من یہ نہیں مانے گے یہ سب کیوں ہوا ان کے ساتھ کیوںکہ انہوں نے حق کو دیکھ کر انکار کر دیا اور جب پہلی دفعہ کو انکار کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے پیغام کو انہوں نے قابل قبول نہ سمجھا اس لیے اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے انبا ذکر وہ خشیر رحمان ابل بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے یعنی آپ اسی کو سمجھائیں گے جو سنے گا جو سر جھکائے گا جو حق کی پیروی کرنا چاہے گا اور جو رحمان سے ڈرتا بھی ہوگا بن دیکھے مغفرت اجر کریم آپ اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے یہ اتنے بڑے اجر کا کام ہے اللہ کو دیکھے بغیر اسے ڈرنا اور اس کی بات مان لینا جنت اسی چیز کی جزا ہے ان مہوتا نقتبا قدم یقیناً <وَآثَارَهُم> ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے یعنی انسان کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ اٹھیں گے اور اس وقت ان کو ان کے نام امال دے دیے جائیں گے یہ ناما امال تین طرح کی چیزوں پر مشتمل ہیں ایک وہ امال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے اپنے لیے آگے بھیجے اچھے یا برے دوسرے وہ جو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑائے یعنی آثار ما ہوں آسار ہوں اور ان آثار میں ایک تو وہ جو وقتی طور پر اس دور کے لوگوں کے اوپر پڑے اور دوسرے وہ جو مرنے کے بعد نسل در نسل چلتے رہے بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ہم تمہارے نشانات قدم لکھ رہے ہیں آج کی دنیا میں جب ریکارڈنگ کے اور ویڈیو ریکارڈنگ کے سارے انتظامات موجود ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کی ریکارڈنگ تصویر کے ساتھ ہو آواز کے ساتھ ہو کسی اور طریقے سے ہو وہ کچھ بھی مشکل نہیں اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہارا سب کیا درہ سامنے آ جائے گا وہ جو تم نے اپنی زندگی میں کیا وہ جو تمہارے بات تمہارے طریقے پہ لوگ چلتے رہے اور جو تم نے اپنے آس پاس اثرات چھوڑے تو انسان کو بہت کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے ہمارے عمل صرف وہ عمل نہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہمیں دیکھ کر اور جو لوگ جو کچھ کریں گے وہ بھی ہمارے ذمے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کی کتاب اعمال بند ہو جاتی سوائے تین چیزوں کے وہ کیا ہیں نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور والدین کو فائدہ پہنچتا ہے او یا اس کے علاوہ صدا جاریہ ایسی جگہ انسان مال خرچ کر جائے یا وسیعت کر جائے جو نیکی کے کاموں میں لگے اور پھر وہ نیکی جب تک ہوتی رہے تو صدقہ اس کا پلتا پھولتا رہے اور اس کا ادر بڑھتا رہے اور وہ بھی لکھا جاتا رہے اور تیسری چیز او علم ہی ایسا علم سکھا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں چاہے خود ایسے شاگرد تیار کرے یا کتابیں لکھے یا کسی بھی اور ذریعے سے علم کو پروموٹ کرے تو مر بھی جائے انسان تو اس کے سکھائے ہوئے اس کے لکھے ہوئے اس کے پڑھائے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے لیے جو, جو بھی وہ عمل کریں گے وہ سکھانے والے کو فائدہ دے گا تو اس لیے ہم سب کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ صرف آج نہیں کل کے لیے بھی کام کریں صرف اپنی زندگی میں نہیں اپنے مرنے کے بعد تک کے لیے بھی آثار چھوڑیں. پھر چھوڑے مستی کی مثال یہاں دی گئی ودرب لسلنسا مرسلون انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے یعنی انہوں نے اپنے آپ حیثیت رسول کے قوم کے سامنے انٹروڈیوس کیا بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان ہر قوم کو یہی مسئلہ ہوا کہ ہم انسانوں کو کیسے رسول مانے یہ بھی ایک کبر کی بات تھی تکبر کی کہ ہم بڑی چیز ہیں تم ہمارے ہمیں کیوں نصیحت کرنے آ گئے اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمے داری نہیں لیکن بستی والے نہ مانے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے منہوس سمجھتے اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالح بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی تم جو مان نہیں رہے تو یہی تمہارے لیے کا سبب ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے اتب یس الکم اجرم و اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا بولا قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں وآخر ان الحمد للہ رب ناظرین اس وقت ہم بائیسو پارہ مکمل کر چکے ہیں آپ میں سے جو لوگ اپنے تاثرات بیان کرنا چاہیں اس پارے سے جو سیکھا ہے یا کوئی نئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی بہت ناشکری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارا آدھا ملک چھینا ہے اور اس وقت بھی جو ہم اللہ کی بہت ناشکری کر رہے جو اتنی آلام نات اللہ نے ہمیں دیے اتنا بہترین خطر زمین دیا اس کے ہم قدر نہیں کر رہے تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے سورہ عذاب کی ہے ففٹی میں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے تو اس کا مطلب ہے کیونکہ آج کل لوگ بہت یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف ازواج متحرات کے لیے تھا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے تو یہاں صاف بالکل واضح طور پہ کہا گیا اے ایمان والوں اہل ایمان کی عورتوں سے بھی یہ کہہ دیا کریں کہ جب باہر نکلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایمان والے عورتوں سے بھی جی بالکل اگر ایمان والے ہیں تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے جی ہم اگر ایمان والے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے بالکل واضح حکم ہے کوئی گھما پھر آ کے بات نہیں کی گئی ہے بالکل واضح الفاظ میں ہمیں کہا گیا اور اس کے علاوہ سورہ سبا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ سمانت فرماتے لائن شکر تم اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا لائن کفر تم انعابی شدید سورہ فاتر کی آیت نمبر بارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین کڑوا ہے اور دونوں میں ہی فائدے ہیں دونوں سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں تو ہم لوگ جو عام, عام چیزوں میں ایسا کرتے ہیں کہ اچھے لوگ اچھی چیزیں یہ تو ہم برداشت کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے یہ لیکن جو اچھے اخلاق کے نہیں ہوتے ہیں یا اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو نہیں برداشت کرتے ہیں نا اس کے ساتھ برا, برا رویہ اختیار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں دونوں میں ہی فائدے ہیں دونوں ہی لوگوں میں فائدے ہیں بس ضرورت اس بات کی کہ ہمیں وہ خیر نکالنی آنی چاہیے کہ خیر کس طرح نکالنی ہے سوس آیت حجاب کے حوالے سے ایک پچھلے دنوں بہت پیاری بات میرے مطالعے میں آئی تھی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو کورڈ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہت اسپیشل ہے نور ہے اللہ تعالیٰ اور وہ بھی مستور ہے اسی طرح خانہ کعبہ کے کوئی عام گھر نہیں ہے اور وہ بھی کورڈ ہے بالکل اسی طرح قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلم عورت جو ہے وہ بہت اسپیشل ہے اسی لیے اس کو بھی کور کرنے کا حکم ہے سوریہ آسین سے آج ہمیں بہت تھاٹ پروکنگ میسج ملتا ہے کہ ہم کیا اثار اپنی موت کے بعد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایوریج انسان مطلب کہ ہم لوگ ویڈیوز پکچرز ہماری جو رائٹنگ ہے جو ہم لکھ رہے ہیں کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں ہم نے کچھ بنایا ہے جو بھی ہماری موت کے بعد یہاں پھر رہ جائے گا تو کیا اس میں اس میں زیادہ چیزیں وہ ہیں جو بیکار یا فضول ہیں جو ہمیں موت کے بعد فائدہ نہیں دیں گی اور ایسا بہت کم ہے جو ہمیں ہماری آخرت میں کام آئے تو انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے لائف میں دعاؤں کے بارے میں آج پتا لگا کہ انسان تو محتاج ہے سبھی ہی محتاج ہیں تو ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر میں رو کے دعا مانگی تو جو لوگ بھی دعا میں کسی کو بھی شریک کرتے ہیں تو انہیں بڑا غور کی ضرورت آج ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ احکامات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے اس وقت تو اس میں دراصل ہماری عقل کی نقص ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے تو بیسیکلی جو ریزن ہوتا ہے کسی چیز کے نہیں سمجھ میں آنے کا وہ ہم اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے ہوتے تو اس کا حل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ فس الت دیکری انکن تم لا تعالم تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا کسی احکام کے بارے میں ہمیں کوئی بھی دل میں شکوک ہے شبہات ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے سورج الفات آیت نمبر 32 سے میں نے جو لیسن کہ اگر مجھے واقعی میں جنت چاہیے تو مجھے ہر چیز میں صاف کو مل خیرات بننا ہو۔ سر احساب میں جو آداب معاشرت ہمیں بتائے گئے جو آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہم اسے بھول گئے ہیں تو یہ ہمیں اسی آداب معاشرت کے حوالے سے خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لے کے داخل ہوں کہ آج کل اجازت ہی لینے والے کو سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کیوں آپ ہم سے پوچھ کیوں نہیں تو یہ ہمارے لیے عمل ہم, ہم سب کو اپنے اصول یہ بنانا ہوگا کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں سے پہلے اجازت لے لیں اور نہ جواب ملنے پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے اور اس پارے سے جو سبق آج ہمارا ہمیں مل رہا ہے کہ ایمان عملے صالح یہ دو چیزیں تو ہمارے لیے ضروری ہوں گی لیکن اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط اور اتباع بھی ہم پر لازم ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پرسوائے <تصفيق>